اَََّ الّ جام اللہ کا معنی ہے یعنی اللہ دی دیتا ہےم سے الجالجالنانی بنانا پیدا کرنا ہاں جی یعنی صفت تبدیل کرنا رکھنا ڈالنا گمان کرنا مقرر کرنا یا یعنی دعا میں مقرر کرنا مناسب ہے اے اللہ ہمارے لیے مقرر کر دے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 ہاں جی آج سے عالین صبح ہمارے کاموں کی دشواریوں کو آسان کر دے ہاں جی اور یہ کام یعنی امر کے معنیٰ کام ہے اور یہ اور یہ کام سے مراد جو ہے مراد دنیاوی اور غروی دونوں ہو سکتا ہے ہاں جی اور اس سے پہلے جو امر آئے اس سے ہماری دنیاوی غروی دونوں عمر ہو سکتی دونوں کی آسانی کے لا اللہ سے دعا کیا ہے کیونکہ بندہ کے لیے دونوں اہم ہیں دنیوی مشکلات بھی اہم ہیں اور غروی مشکلات تو اس سے بھی زیادہ اہم ہیں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 یا توثیق اور فرماتا ہے کیونکہ تیری مشیت تیری قدرت جو ہر چیز تیرے دست قدرت میں اور تو جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ کے اسی کے ارادے سے ہی ایک کائنات چلا ہے اسی کے ارادے سے اس نے دنیا کو ہلاک کیا اسی کی دنیا سے قیامت برپا ہوگا اسی کے ارادے ہی کہ برکت ہم موجود میں اسی کے ارادے سے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کائنات میں جو خوش ہوتا ہے اسی کے ارادے سے ہی ہوتا ہے اللہ علم کے علم کی روشنی میں ہوتا ہے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 تو اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے البتہ جو چاہے مٹا دیتا ہے جو چاہے رکھتا ہے تو اللہ کی مشیت کا بولے تھوڑا باعث کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت آندھی باندھ نہیں ہاں جی بلکہ میں ہے جس کو چائے عزت دیتا ہے جس کو چاہے ضلع ضلیل دیتا ہے جس کو چائے نعمت دیتا ہے جس کو چاہے, چاہے, چاہے روز و چھین لیتا ہے تو یہ سلم کی عادتیں قرآن میں بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالی کی مشیت جو ہے وہ ارادے ہاں جی نہیں ہے ہاں جی ان کی جس کو دے دیں جس کو چائے ایسا نہیں